ان <سجد> کتاب <سجد> ہرگز نہیں بے شک بدکاروں کا نام اعمال سجین میں رہتا ہے لفظ کلا کے ذریعے ان لوگوں کی زجر وبیق کی گئی ہے جو ناپطول میں خیانت کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہی کرتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے یہ اعمال لکھے نہیں جا رہے ہیں تمہارا ان پر محاسبہ نہیں ہوگا اور تمہیں روز قیامت ان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا قیامت کا دن ضرور آئے گا اور تمہارے نام ہائے اعمال تمہارے سامنے ضرور پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاجروں کے نام ہائے اعمال سجین میں ہوں گے اور سجین کی تفسیر یہ بیان کی کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی ایسی کتاب جس میں شیاطین کفار فاسقوں اور فاجروں کے برے اعمال لکھے جاتے ہیں قطعہ سعید بن جبیر مقاتل اور کعب کا قول ہے کہ سجین ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے جس کے نیچے فاجروں کے نامہائے اعمال دبا دیے جاتے ہیں مجاہد کا بھی یہی قول ہے اخفش مبرد اور زجاج وغیرہ نے ان کتاب الفجار لفی سجین کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ فجار حب سے دوام اور شدید تنگی میں ہیں یعنی روز قیامت وہ نہایت ہی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن اللہ اس کی آیتوں اور روز قیامت کی تکزیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی یا انہیں جہنم کی وادی ویل میں دردناک عذاب دیا جائے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ ناپتول میں خیانت کرنے والے اس وعید میں بدرج اولا داخل ہیں اس لیے کہ اس گناہ کے ارتکاب پر ان کا اصرار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باس بادل موت پر یقین نہیں رکھتے ہیں آیات بارہ تیرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ روز قیامت کی تقزیب وہی شخص کرتا ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا اور انواع اقسام کے جرائم معاشی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے اور افسانے ہیں یہ وحی الہی نہیں ہے